مسئلہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے یوں کہہ دیا انا من کی کہ مجھے آپ کی طرف سے تو یہ ہم اختلاف پڑھ رہے تھے اخلاق کا مذہب اور مسلق یہ تھا کہ اس طرح کے الفاظ سے کسی قسم کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی اگر کسی نے یوں کہا انا من کی طالب ہوں تو اس قسم کے الفاظ سے کسی قسم کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی ہاں اگر کسی نے یوں کہا انا من کی بین کہ میں تیری طرف سے جدا ہونے والا ہوں یا میں تجھ سے جدا ہونے والا ہوں یا او علیکی کی حرامن یا انا علیکی کی حرامن میں حرام ہوں اور اسے طلاق کی نیت کی تو طلاق واقع ہو جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ امام شافی رشیم اللہ فرما رہے تھے کہ انا من کی تالقن والی صورت میں اسی طرح طلاق واقع ہوگی جس طرح باقی کی دو صورتیں انا من کی باغن اور انا علی کی حرامن والی جو دو صورتیں ہیں ان کے اندر جس طرح طلاق واقع ہو رہی تھی بالکل اسی طرح انا ان کی تالقن والے کلیمے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی یہ ہم نے امام شافی رشمہ اللہ کی دلیل بھی پڑھ لی تھی احناب کی دلیل بھی پڑھ لی تھی کہ احناب کیا دلیل دیتے ہیں میں موٹی سی بات کرتا ہوں موٹی سی بات وہ کیا ہے احناب یہ دلیل دیتے ہیں کہ طلاق کی نسبت ہمیشہ عورت کی طرف کی جاتی ہے نہ کہ مرد کی طرف طلاق پہ نسبت عورت کی طرف کی جاتی ہے نہ کہ مرد کی طرف لہذا اس والی صورت میں جب نے کیوں کہا انمین کی تعلق سے طلاق ہے میں طلاق والا ہوں تیری طرف سے تو اس کے اندر نسبت کی گئی ہے عورت کی طرف یہ نسبت درست نہیں ہے یہ نسبت درست نہیں ہے میں جو اس کی باریک کی بات ہے نا باریک بات جو باریک دلیل ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں موٹی موٹی باتیں دہرا رہا ہوں تاکہ ہم اپنے سبق پر پہنچے جبکہ امام شافی اللہ فرما رہے تھے کہ نہیں کہ دونوں کے درمیان ملکیت ملکیت ملکیت ملکیت جو جو ہے ہے وہ شوہر اور بیوی دونوں کے درمیان مشترک ہے دونوں کے درمیان مشترک ہے تو لہذا جس طرح جب بیوی کو طلاق دیتے ہیں یہ ملکیت ختم ہو جاتی ہے اسی طرح اگر اس کو منسوخ کیا جائے شوہر کی طرف تب بھی یہ ملکیت کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اس لیے طلاق ہو جائے گی اس لیے طلاق ہو جائے گی یہ امام یہی ایک دلیل دے رہے تھے صاحب احناف کی طرف سے دلیل یہ تھی کہ نہیں یہاں پر ملکیت کے ختم کرنے کے لیے طلاق کو وضاحی کیا گیا طلاق کو تو قید نکاح جو نکاح کی وجہ سے قید و بند کی پابندیاں آئید ہوتی ہیں عورت کے عورت پر ان قید و بند کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے طلاق کو وضع کیا گیا ہے طلاق کو وضع کیا ہے اس میں سے ایک قید مصنف علیہ رحمان نے ایک دو قید بیان فرمائی تھی جیسے مثال کے طور پر عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے انسان سے کسی دوسرے مر سے شادی نہیں کر سکتی ایک قید دوسری قید ایک اور جو مصنف الرحمٰ نے بیان کی کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی دوسری قید تو یہ جو قید و بند کی پابندیاں ہیں ان پابندیوں اور اس قید کو اٹھانے کا نام طلاق ہے ملکیت کو زائل کرنے کا نام طلاق نہیں ملکیت کو زائل کرنے کا نام طلاق نہیں یہ احناب کی طرف سے بات تھی میں تھوڑا تھوڑا سے اس کو دوہرا رہا ہوں اسی طرح آگے پھر امام شافر رحمتہ اللہ نے اس کو قیاس کیا تھا ان دو والی صورتوں میں ان دو والی صورتوں پر جن کے اندر شوہر نے یوں کہا انام کی برائین یا یوں کہا انا علی کی حرامن کہ میں تیری طرف سے جدا ہوں جدا ہونے والا ہوں یا او علی کی حرامن انا علی کی حرامن یا میں تجھ پر حرام ہوں یا میں تجھ پر تو یہ الفاظ جو تھے دیکھیں جب امام شافر اللہ فرما رہے تھے کیا کر رہے تھے کہ جس طرح ان دو والی صورتوں کے اندر طلاق ہو رہی ہے تو بالکل اسی طرح آنا من کی ان کی تالقن والی صورت میں بھی طلاق ہوگی آج ہمارا جو سبق ہے وہ یہاں سے تو ہم اس کے ان کے اس قیاس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں دونوں میں فرق ہے دونوں کے اندر کیا ہے فرق ہے یہاں اس نے یہاں اس نے عبانت کی بات کی ہے جدائی کی بات کی ہے इबानत دوری کی بات کی ہے ابانت دوری سے کہتے ہیں दूर ہونے والا ہوں جدا ہونے والا ہوں دوری کی بات کی ہے تو یہاں اس نے ختم کیا ہے تعلق کو یہاں اس نے کس کو ختم کیا ہے انبائن والے الفاظ سے تعلق ختم کیا یہ پہلے اس کو آپ ایک میں نقشہ بنا رہا ہوں اس کو آپ ذہن میں رکھیں اسی طرح اس نے اولی کی شرامن اس کے اندر اس نے ایک قلت کو ختم کیا ہے حرامن والی الفاظ کہہ کے اس نے کہ شلت کو جو دونوں کے درمیان مشترک تھی شلت شوہر بیوی کے لیے حلال ہے اور بیوی شوہر کے لیے حلال ہے یہ شلت والا جو تعلق ہے میاں بیوی کے درمیان یہ دونوں کے درمیان مشترک ہے یہ دونوں کے درمیان کیا ہے مشترک ہے اور تعلق والا جو معاملہ ہے تعلق والا وہ بھی دونوں کے درمیان مشترک ہے شوہر کا بیوی سے تعلق ہے اور بیوی کا شوہر سے تعلق ہے لہذا تعلق اور خلت یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں کہ جو میاں اور بیوی دونوں کے درمیان مشترک تھیں لہذا ان تعلق کو ختم کرنا اور خلت کو ختم کرنے والے الفاظ ان کو میاں اور بیوی میں سے کسی کی بھی طرف منسوخ کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہ اس چیز کو ختم کر رہے ہیں کہ جو دونوں کے درمیان مشترک ہے ایک الفاظ جو ہے انام کی باقی والے الفاظ یہ ختم کر رہے ہیں تعلق کو یہ ختم کر رہے ہیں کس کو تعلق کو لہذا اس کو شوہر کی طرف منسوخ کرنا بھی درست بیوی کی طرف منسوخ کرنا بھی درست وجہ یہ کیونکہ یہ تعلق بیوی اور شوہر دونوں کے درمیان مشترک ہے اس لیے کسی کی بھی طرف منسوخ کرے تو درست یہاں پر طلاق واقع ہو جائے گی یہاں پر طلاق واقع ہو جائے گی اسی طرح انا علی کی حرام والے کے اندر ختم کر رہے ہیں شلت کو شلت کو ختم کر رہے ہیں شلت کو اور شلت شوہر بیوی دونوں کے درمیان مشترک ہے دونوں کے درمیان کیا ہے مشترک ہے لہذا اس والے کلام کو شوہر کی طرف منسوخ کرنا بھی درست بیوی کی طرف منسوخ کرنا بھی درست یہاں پر بھی طلاق واقع ہو جائے گی برخلاف طلاق انتفانہ من کی طالب ان کے کیونکہ وہاں پر وہاں پر نسبت کی تھی ایسی چیز کی طرف جس کا مالک صرف اور صرف شوہر تھا بیوی نہیں تھی دونوں کے درمیان میں مشترک نہیں وہ تھی قید قید جو ہے نا قید وہ میاں اور بیوی دونوں کے درمیان مشترک نہیں دیکھیں نا قید و بند جو ہے وہ عورت کے لیے عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی جبکہ شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے شوہر عورت کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی نکل سکتا ہے تو وہاں پر جو قید تھی وہاں پر جو قید تھی وہ میاں اور بیوی دونوں کے درمیان مشترک نہیں تھی وہاں پر بیوی کی میاں کی طرف اس کو منسوب کرنا درست نہیں تھا یہاں پر منسوب کرنا درست ہے کیوں کیونکہ یہاں پر مشترک چیز ہے تعلق مشترک ہے اسی طرح جناب وہ دوسری کیا چیز ہے ہاں شلت وہ بھی کیا ہے مشترک ہے بخلا اس صورت کے لہذا ان دو صورتوں کو انا بن کی تعلق کے اوپر قیاس کرنا یہ قیاس قیاس مال فارغ یہ قیاس قیاس مال فارغ بھائی ادھر کچھ او اور چیز ہے انا مٹی تعلیق کے اندر ایک اور چیز ہے وہاں قید قید و بند کی بات ہے اور یہاں تعلق اور شلت دو چیزوں کی بات ہے تو دونوں میں دونوں میں کیا ہے فرق ہے وہ اور چیز ہے یہ اور چیز ہے لہٰذا امام شاہی رحمہ اللہ کو ہماری طرف سے یہی جواب ہے کہ آپ کا ان دونوں صورتوں کو اس والی صورت پر قیاس کرنا یہ قیاس قیاس مال فارق ہے یعنی بالکل درست نہیں بالکل درست ہے یہ میں نے پورے سبق کا جو ہے نا وہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا جو خلاصہ یہ آپ کے سامنے آ یہ موٹی موٹی بات ہے اب ہم ذرا بریو کی طرف چلتے ہیں کیا ہماری دلیل یہ ہے کہ بے شک طلاق قید کے ازالے کے لیے ہے قید کے ازالے اور اس کو زائل کرنے کے لیے ہے وہ ہوا فی اور وہ قید فی عورت میں ہے دون الزوجی شوہر میں نہیں شوہر میں وہ قید نہیں اللہ تعالی تو بزوج ان دوسرے شوہر سے عورت ہی کو منع کیا گیا ہے دوسرے شوہر سے نکاح کرنے سے ہی عورت ہی کو منع کیا گیا ہے گھر سے باہر نکلنے سے وہ میں تشریفیں بتا دیا شوہر کی اجازت کے بغیر ولکانہ لزالت ملک کی فہو علیحا اور اگر ہم امام شافعی رحمہ اللہ کی بات کو مان بھی لیں تسلیم بھی کر لیں کہ جی جناب یہ طلاق ازالہ ملک کے لیے ہے ملک کو ختم کرنے کے لیے ہے تو فہو علیحا تو ملکیت وہ بھی عورت پر ہی شوہر کو حاصل ہے وہ بھی عورت پر ہی شوہر کو حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ عورت کو یہی وجہ ہے, کیونکہ وہ ہے،, وہ ملکیت ہے، اس کا اور شوہر مالک ہے شوہر کیا ہے مالک ہے ولہذا سمیت منکوشن یہی وجہ ہے کہ عورت کا نام منکوشا رکھا جاتا ہے بخلاف اور ملبوشہ رکھا جاتا ہے اب یہاں سے جوار دے رہے بخلاف ابانتی کہ آپ نے کیا تھا اس کو مسئلہ عبانت کے اوپر انمین کی باین والی صورت کے اوپر بخلاف ابانتی بخلاف ابانا کے اس والی صورت کے کیوں لا الوصلہ کیوں کیونکہ ابانت کیوں کہ ابانت یہ تو زائل کرنے والی ہے کیونکہ عبانت یہ زائل کرنے والی ہے تعلق صلح سے مد... م... م... کیا مراد ہے تعلق کیونکہ ایبانت یہ زائل کرنے والی ہے تعلق کو بھائی مشترکہ تم بینا اور تعلق بیا بیوی دونوں کے درمیان مشترک ہے وہ بخلاف تحریم دوسری صورت کے جس کے اندر اس نے کہا تھا انعلی کی حرامن بخلاف تحریم کے کیوں کیونکہ وہ ختم کرنے والی ہے خلت کو وہ وہ مشترکن وہ بھی مشترک ہے وہ بھی کیا ہے دونوں کے درمیان مشترک ہے فصاحت الیہما لہذا ان دونوں کو منسوب کرنا دونوں کی طرف ان دونوں چیزوں کو حل، کس کس کو تحریم کو اور عبادت کو ان دونوں کو منسوب کرنا الیہما میاں بیوی دونوں کی طرف یہ درست ہے صاحب یہ کیا ہے درست ہے ولا تش کو اضافت و اور تلاق کی اضافت کرنا درست نہیں مگر اللہ مگر عورت ہی کی طرف کہ طالب کو منسوب کرنا عورت ہی کی طرف درست ہے اس کے علاوہ مد شوہر کی طرف درست منسوب کرنا درست نہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی جی بیٹا بات سمجھ میں آ گئی جی آگے ولو پالا انتدت اولا اب نیا مسئلہ مصنف علیہ رحما شروع کر رہے ہیں ولو پالا انتدت اولا اگر کسی انسان نے شکیہ کلام کیا شکیہ کلام کیا شکیہ جس کے اندر شک تھا ولو پالا انت واشدا اگر کسی نے کہا تو، تج تو ایک طلاق والی ہے اولا یا نہیں ہے ایک طلاق والی ہے اولا یا نہیں ہے فلیح سا اگر شکیہ کے غلام کسی نے کیا فلیح سا بشین تو کسی قسم کی کوئی طلاق واقعہ نہیں ہوگی کوئی طلاق واقعہ نہیں ہوگی قال رضی اللہ عنہ ذکر من ذکیرہ خلاف رضی اللہ عنہ حاک یہاں سے رضی اللہ عنہ صاحب کتوری کے ساتھ ہی لگائے یہ لگانا جائز ہے لیکن یہ خاص ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ صحابہ کرام کے علاوہ اگر کسی نام یعنی کسی بزرگ کسی تابعی تب تابیائی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگا دیا جائے تو یہ درست ہے لہوری معنی میں درست ہے لغوی معنی میں کیونکہ لغوی معنی تو اس کا یہ ہے نا رضی اللہ عنہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو اللہ تعالی اسے راضی ہو لغت میں تو یہ ایک دعا ہے لغت میں تو یہ کیا ہے ایک دعا ہے لیکن یہ خاصہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یعنی ان کے ساتھ یہ خاص ہو گیا ہے ورنہ لغت کے اعتبار سے یہ کسی بھی نیک انسان کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے رضی اللہ عنہ تو مصنف علیہ رحما مصنف علی رحمان یہاں پر تعظیم بط... کرتے ہوئے امام قدوری کی یہاں پر شان بتلانے کے لیے امام قدوری کی الفاظ لے کے آئے رضی اللہ عنہ کیا الفاظ لے کے آئے رضی اللہ عنہ کہ امام قدوری صاحب کتاب انہوں نے یہ فرمایا ہے اعلی رضی اللہ حاقہ اسی طرح فرمایا انہوں نے اسی طرح فرمایا ہے کہ ذکیرہ پل من غیر اختلافی اور یہی والا مسئلہ جامع صغیر کے اندر بغیر اختلاف کے ذکر کیا گیا یہی والا مسئلہ یہی والا ولیط یعنی کہ شکی کلام اگر کسی نے کہا تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی یہ والا مسئلہ جامع صغیر کے اندر بغیر اختلاف کے ذکر کیا گیا اچھا یہ جامع صغیر آپ اس کو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ جامع صغیر کیا ہے جی یہ جامع صغیر کی بات آپ نے پہلے کہیں سمجھی ہوئی ہے جامع صغیر جامع کبیر کہیں پہ سنے ہیں یہ نام جی بتلائیں تاکہ میں کچھ اس پہ بات کر دوں اگر نہیں سنے ہوئے تو میں اس پہ بات کر دوں جی بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک جی ٹھیک ہے ہاں جی یہی ہے جامع صغیر جامع کبیر سیار سغیر سیار کبیر اور مقصود اور زیادہ یہ جو ہے امام محمد رحیم اللہ کی چھ کتابیں ہیں جن کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے اور جو ظاہر الروایہ کے اندر مسئلہ آتا ہے اکثر اکثر ظاہر الروایہ کے اندر وہ مسائل ذکر کیے گئے ہیں جو احناف کے مسلک ہے جو احناف کا مذہب ہے جتنے بھی اکثر ان کے اندر سے اکثریت مسائل جو یہ زاہر جو ظاہر الروایہ کے اندر ذکر کیا جائے گا مسئلہ وہ سمجھ لو کہ احناف کا مذہب ہے احناف کا مسلک ہے, ہے یہ بات یاد رکھنا اچھا من غیر خلاف تو جامع صغیر کے اندر اس مسئلے کو بغیر اختلاف کے ذکر کیا گیا ہے وہی خلیفہ و ابی یوسف آخر اور یہی قول یہی قول شیخین رشی اللہ کا ہے آخری قول یہی تھا یعنی کہ آخر میں ان کا بھی یہی قول تھا والا قول محمدین اور محمد رحمہ اللہ کے قول پر محمد رحمہ اللہ قول پر وہا پول ابی یوسف اول اور امام ابی یوسف رحمہ اللہ کا پہلا قول یہ تھا کہ تطلقوا واشد محمد یعنی کہ ایک امام محمد کا قول اور وہو اقول ابی یوسف اور یہی ایک امام ابو یوسف کا قول پہلے تھا اول پہلا, پہلا قول یہ تھا کہ تل لہو واشن کہ اس صورت میں ایک طلاق رجعی واقعہ ہو جائے گی اس صورت میں ایک طلاق رجعی واقعہ ہو جائے گی ذکر قول محمد فی کتاب طلاقی اور امام محمد رشیم اللہ کے قول کو ذکر کیا گیا کتاب الطلاق میں فی جس مسئلے میں یہ بات ہے کہ اظارف علی مراتین انتق الواحد تن اگر کسی نے اپنی بیوی سے یوں کہا انتالق الواحدن تو ایک طلاق والی ہے تجھے ایک طلاق ہے اولاشیا یا کوئی چیز نہیں یا کوئی چیز نہیں تو یہ مسئلہ یہ مسئلہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول اس طرح ذکر کیا گیا ہے کتاب و میں تو ان دونوں مسئلہ میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ولا فرق بین المسلہ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں لہذا یہ جو دوسرا مسئلہ آیا ہے اس میں امام محمد کا ایک قول آتا ہے کہ ایک طلاق ہو جائے گی تو لہذا بالکل اسی طرح جب اس کے اندر امام محمد کا ایک قول آتا ہے کہ ایک طلاق ہو جائے گی تو یہ پہلا والا مسئلہ جو ہم اوپر پڑتے ہیں اس کے اندر بھی پھر امام محمد کا وہی قول ہوگا کیوں کیونکہ دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق ہی نہیں دونوں مسئلے ایک جیسے ہیں اس کے اندر بھی شکیہ کلام ہے او کا استعمال کیا ہے انتعالک الواشیدہ تن اولا اور اس کے اندر بھی او کا استعمال کیا ہے انتعالق الواشیدہ تن اولا شیعہ تو دونوں مسلوں کے درمیان کسی قسم کا کو کوئی فرق نہیں لہذا دونوں مسلوں میں امام محمد اور امام ابو یوسف کا ایک قول ایک قول مذہب تو یہی ہے کہ نہیں ہوگی لیکن میں نے پہلے بتا دیا انڈا سے مذہب بیان کرتے ہیں اور قول سے قول بیان کرتے ہیں وہ مذہب نہیں ہوتا وہ ان کا مذہب اور مسلق نہیں ہوتا لہذا یہ جو ہے ایک قول ان کا ہے ولا فرق بین المسلک ولاؤ کام المکور ہاہنا قول ال ولکان المکور ہا ہنا قول الکلی اور اگر مذکور ہوتا وہاں تمام کا قول تو کون محمدین رشیم اللہ تو امام محمد رحمہ اللہ سے دو روایتیں ولو کان المکور ہا ہنا قور الکلی اگر ساروں یہاں پر سا، تمام کا قول مذکور ہو تو امام محمد رحمہ اللہ سے کتنی روایتیں بن رہی ہیں دو امام محمد رحم اللہ سے کتنی روایتیں بن رہی ہیں دو دلائل دیکھیں لہو لہو امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ ان ادخل اد شک فی الوا حدی اب دو روایتیں دونوں روایتوں کی علیدہ علیحدہ علیحدہ جو ہے نا وہ دو دلائل دیں گے پہلی دلیل نہو یہ ہے کہ انہو ادخل شک فی الواحدی کہ اس انسان نے ایک طلاق کے اندر شک کو داخل کر دیا ایک طلاق میں شک کو داخل کر دیا کیسے داخل کر دیا شک کو لدخول کلمتی او او کے کلیمے کو داخل کر کے او کے کلیمے کو داخل کر کے اس انسان نے ایک طلاق کے اندر شک کو داخل کر دیا شام میں داخل کر دیا کلمتی او بینا و بین النفی طلاق اور نفی کے درمیان او کے کلمے کو داخل کر کے ایک طلاق میں اس انسان نے شک کو داخل کر دیا پسا پتا اعتبار الواحدتی لہذا ایک کا اعتبار بھی ختم ہو گیا یہ پہلے والی روایت کی دلیل ہے جو پہلی روایت آ رہی تھی امام محمد رحم اللہ کے جامع صغیر میں یعنی کہ بازی کرے پہلی والی روایت جس میں وہ فرما رہے تھے کہ کوئی بھی طلاق واقع نہیں یہ اس کی دلیل ہے اس والی روایت کی دلیل ہے. اس والی روایت کی کیا ہے دلیل ہے کہ دیکھیں اس نے ایک ہی طلاق کے اندر جب کلیمائے او کو طلاق اور نفی دونوں کے درمیان شامل کر دیا تو پہلی باری جو ایک طلاق تھی اس کے اندر اس نے شب کو داخل کر دیا لہذا اب ایک کا اعتبار بھی کیا ہو گیا ثابت ہو گیا ویبا پو لال اب باقی رہ گیا ہے اس کا قول دیکھے پورا کلام آپ سب سے پہلے اس وشال کو سمجھیں جو مصنف والر رحما شروع میں لے کر آئے کیا فرما رہے واشد لا یہ الفاظ ہیں تو اس کے اندر سے جو واحدتن جو ہے یہ اعتبار الواشدی یہ جو واحدتن ہے نا اس کے اور لا لفی جو لفی کے لیے ہے ان دونوں کے درمیان او آیا ہے اس شک کی وجہ سے جو واحدتن کا اعتبار ہے وہ ختم ہو گیا واحدتن کا اعتبار ہے وہ مجھ سے تھوڑی غلطی ہوگی یہ دراصل دریب دے رہے اس بات کی کہ ایک ایک طلاق پھر بھی ہو جائے گی وہ یوں کہ واحدتن کا اعتبار تو اس طرح ختم ہو گیا کہ واحدتن اور لا نقی کے درمیان او کا کلیمہ آ گیا تو واحدتن کے اندر آ گیا شک واحدتن کے اندر آ گیا شک لہٰذا جو شک آ گیا تو اس کی وجہ سے واحدتن والی جو بات ہوا تو ختم ہو گئی واحدتن والی وہ کیا ہے بات ختم ہوگی لیکن ابھی تک اس کا ایک کول باق... ابھی کچھ کول باقی ہے وہ کیا انتال اتنا کول تو اس کا ابھی بھی باقی ہے اتنا پول تو اس کا ابھی بھی باقی ہے لہذا یہ جو دوسری صورت ہے لہذا جو دوسری سورت ہے انتال واشدیا اس والی صورت میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی اس والی صورت میں ایک طلاق واقع بات سمجھ آ رہی جی تو یہ, یہ امام محمد رشی اللہ فرما رہے ہیں کہ او کی وجہ سے شک آ گیا واشنت اور کے درمیان لہذا انتی تالکن ابھی اپنی جگہ برقرار ہے تو انتی تالکن ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں آپ پیچھے بھی پڑھ چکی ہیں کہ انتی تالکن کی وجہ سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور وہ طلاق ہوتی ہے طلاق رجعی وہ طلاق کون سی ہوتی ہے طلاق رجعی لہذا اب بھی اس کی وجہ سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ ہوگی طلاقی اوپر والی صورت کے کہ انتی اولا کا جو مسئلہ تھا انتی اولا وہاں لا نہیں کہا, کہا, کہا تالکن واشد اولا ان دونوں کے درمیان فرق ہے ان دونوں کے درمیان فرق ہے اس لیے کہ انتال اولا یہاں پر واشدن کے بغیر ہے واشدن کے کی کیا ہے بغیر ہے انتی انتقن اولا والی صورت واحدتن کے بغیر ہے تو یہاں پر طلاق کے اندر شک پیدا ہوگا او کی وجہ سے کس کے اندر شک پیدا ہوگا لفظ تلات انتی انتقن جو لفظ تالقن ہے اس کے اندر او کی وجہ سے شک پیدا ہوگا جبکہ دوسری سورت کے اندر انتی انتقال واشد الفاظ ہیں وہاں او کی وجہ سے شک پیدا ہوگا کے کے اندر اور پہلی والی سورت کے اندر او کی وجہ سے شک سیدھا کے اندر پیدا ہوگا لہٰذا پہلی والی صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی جبکہ دوسری جو سورت ہے انتقال واشد تن والی جو صورت ہے اس کے اندر ایک طلاق طلاق رجعی واقع ہوگی بات سمجھے کہ پہلی والی صورت کے اندر واحدتن ذکر نہیں دوسری والی صورت کے اندر واشدہ تنف کا لفظ ذکر ہے لہذا پہلی والی صورت میں او نے شک ڈالا ڈائریکٹ تالکن کے لفظ میں اور دوسری والی صورت میں اون شک ڈالا واحدتن کے لفظ میں تو یہاں پر واحدتن کا اعتبار ختم ہوا اور پہلی والی صورت میں تالکن کے لفظ کا جو اعتبار تھا وہ ختم ہو گیا تو پہلی والی صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی جبکہ دوسری والی صورت میں وجہ سے بے اعتبار ہو گیا لیکن انتی اس کا کلام اب بھی باقی ہے اور انتی تالکن کے بارے میں آپ پیچھے حکم پڑھ چکی کہ انتی تالکن کی وجہ سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے طلاق رجعی یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ جی ہاں جی آپ سمجھ میں آگے دونوں میں کیا فرق ہے امام محمد رحیم بڑی باریک اس میں واحدتن کا ذکر نہیں تھا اس لیے وہاں شک آیا سیدھا لفظ تالکن میں جبکہ دوسری صورت میں واحدتن کے بعد او کا ذکر ہے یہاں شک آیا ہے صرف واحدتن میں لہذا شک کی وجہ سے واحدتن کا تو اعتبار نہیں ہو رہا ٹھیک ہے مان لیا لیکن انٹی تالکن جو اس کا اس سے پہلا والا کلام ہے وہ تو اسی طرح موجود ہے وہ تو اپنی جگہ پر برقرار ہے لہذا لفظ انتی تالکن کی وجہ سے ایک طلاق کے رجیو واقع ہو جائے گی جبکہ پہلی والی صورت میں وہاں پر سیدھا شک آیا تھا تالکن کے اندر انتی تالکن تالکن کے اندر تو لہذا وہاں طلاق ہی کا کوئی اعتبار نہیں جس طرح یہاں واحد تل کا کوئی اعتبار نہیں وہاں پر طلاق کا کوئی اعتبار نہیں وہاں طلاق میں شک آ گیا وہاں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی جبکہ دوسری صورت کے اندر ایک طلاق واقع ہو جائے گی واللہ عالم بس ثواب